بہت اچھی بات جی شیبلی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جس میں قرآن آیات زیادہ ہوں ان چیزوں کو تو بڑے ادب اور احترام سے تابوت بنا کر دفن کرنا چاہیے اور جس جن کاغذات میں عام کلام زیادہ ہے اور اس میں دنیاوی بھی ہے دینی بھی ہے لیکن دنیاوی کلام یا اور کلام زیادہ ہے قرآن آیت ایک دو ہیں تو ان کو جلانا جائز لکھا گیا ہے اور لیکن ان کو جلا کر بھی ان کی راک کو یا کسی جگہ دفن کر دیں یا کسی پانی میں پھینک دیں دے جو مکمل کاغذات ہیں ان کو پانی میں پھینکنا نہیں چاہیے بلکہ ان کو دفن ہی کرنا چاہیے یا اگر زیادہ دوسرا کلام ہے تو اس کو جلا کر راک جو ہے کسی پاک جگہ پر ڈال دینی چاہیے جی ملک صاحب